اللہ اللہ اللہ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ محمد وال محمد واج الفرج مجمع یہ واقعی کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے اپنی پسند کے کپڑے پہنے اپنا پسندیدہ ناشتہ کرے اور, اور یہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہا ہے جی بالکل حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے بالکل حقیقت میں اس کی خواہشات اس کا غصہ اس کی پسند اور یہاں تک کہ اس کے اعزادی کے جو تصورات ہیں وہ کسی اور نے پہلے سے طے کر رکھے ہوتے ہیں آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے نا हुँ. یہ اسی بے ساختہ حقیقت کے گرد گھومتا ہے ہم اصل میں آج سید جہاں زیب آددی کی کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک کے ایک انتہائی اہم مضمون مغالطوں کی سلطنت کا جائزہ لے رہے ہیں ایک ایسی سلطنت جو ہمارے ذہنوں پر قائم ہے صحیح کہا آپ نے اور اس گہرے مطالعے کا جو مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جدید دنیا میں جن نظریات کو ہم نے پانی اور ہوا کی طرح یعنی بالکل فطری اور ناگزیر مان لیا ہے وہ دراصل کتنے بڑے فکری مغالتے ہیں اچھا یہاں اس گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے نا میری نظر میں ایک بنیادی اصول کو طے کرنا بہت ضروری ہے جی جی بتائیں دیکھیں آج کے اس جائزے میں ہم کئی حساس عالمی اور سیاسی نوعیت کے نظریات کو کھول کر دیکھیں گے تو میرا یا ہمارا مقصد ہرگز کسی خاص سیاسی گروہ یا نظریے کی طرف داری کرنا نہیں ہے ہم صرف ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں یعنی جو مولف نے لکھا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل تاکہ مصنف کے پیش کردہ گلائل کی روشنی میں ان بیانیوں کی سخت کو سمجھا جا سکے مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تنقیدی شعور بیدار ہو اور جو معلومات یا بیانیے روز مرہ زندگی میں سچائی کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں نا ان کے پس پردہ محرکات کو سمجھا جا سکے hmm. تو چلیے اس سلطنت کی سب سے نچلی اینٹ سے شروعات کرتے ہیں کسی بھی نظام کا سب سے طاقتور ہتھیار معیشت ہوتی ہے اب مضمون کے مطابق جدید سرمایہ دارانہ نظام نے اٹھانویں صدی کے ماہر معاشیات ایڈم سمتھ کے آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ اور ذاتی مفاد کے تصورات کو ایک فطری قانون بنا کر پیش کیا جی ایک یونیورسل سچائی بنا دیا گیا اسے لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے مطلب کیا آزاد منڈی کے نظام نے واقعی دنیا میں معاشی سرگرمیاں پیدا کر کے لاکھوں لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہیں کیا اگر ایسا ہے تو پھر مصنف اسے ایک مغالتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال اٹھایا ہے آپ نے دیکھے مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ تجارت یا منڈی کا وجودی غلط ہے مغالتا اصل میں اس بات میں ہے کہ اس موجودہ معاشی ڈھانچے کو بارش یا کشش ثقل جیسا کوئی فطری قانون بنا کے پیش کیا جاتا ہے یعنی جیسے یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو exactly. ایگزیکٹلی کہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ عالمی آزاد منڈی خود بخود وجود میں نہیں آئی اس کے پیچھے باقاعدہ عسکری مہمات نو آبادیاتی قبضے اور سیاسی طاقت کا بے تحاشا استعمال شامل رہا ہے اچھا تو یعنی طاقت کے ذریعے اسے مسلط کیا گیا بالکل اور جب یہ بیانیہ بن جاتا ہے کہ جو جتنا کمائے گا وہ اتنا ہی حقدار ہے اور یہ تو فطرت کا قانون ہے تو پھر دراصل ان بڑی کارپوریشنز اور عالمی طاقتوں کو ایک اخلاقی جواز مل جاتا ہے جو دنیا کے وسائل کا بڑا حصہ سمیٹ چکی ہیں غریب کو یہ سوچ کر مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ اس کی غربت کسی استحصالی نظام کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ منڈی کے فطری اصولوں کا ایک نتیجہ ہے یعنی وہ اپنے استحصال کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لے جی بالکل یہی بات ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا تصور جڑا ہوا ہے جسے وسائل کی کمی یا کہا جاتا ہے معاشیات کی تو بنیاد ہی اس تعریف پر رکھی جاتی ہے کہ لامحدود خواہشات اور محدود وسائل ہم سب نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے نا آ, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں زمین کم ہے خوراک کم ہے پیسہ کم ہے اس لیے جس میں طاقت ہے وہ چھین لے चलिए ज़रा इस बात को खोलते हैं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे म्यूज़िकल चेयर्स का खेल हो अच्छा वो कैसे जैसे कोई ताक़तवर शख़्स जानबूझ कर दस में से आठ कुर्सियां छुपा दे और फिर ऐलान कर दे कि भाई लकड़ी की शदीद कमी है कुर्सियाँ सिर्फ दो हैं इसलिए अब जो ज़्यादा ताक़तवर है जो लड़ सकता है वो इन पर कब्ज़ा कर ले हालाँकि हक़ीक़त में कुर्सियाँ कम नहीं थीं उन्हें मसनू तौर पर छुपाया गया था بڑی زبردست مثال دی ہے آپ نے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمثیل اس پورے معاشی کھیل کے میکینزم کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے وسائل کی کمی کا یہ جو بیانیاں ہے یہ دراصل ذخیرہ اندوزی اور عدم مساوات کو درست ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ غریب کو لگے کہ بس چیزیں ہی کم ہے جی اور اگر ہم اسے اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں جیسا کہ مضمون میں بیان کیا گیا ہے تو اسلامی فکر اس محدود وسائل کے نظریے کو بالکل تسلیم نہیں کرتی بالکل اسلام کا بنیادی تصور تو یہ ہے کہ کائنات کا خالق رزاق ہے ہاں اور اس نے زمین پر موجود ہر زیروح روح کے لیے کافی وسائل پیدا کیے ہیں اصل بوران وسائل کی کمی کا نہیں ہے بلکہ بحران اس نظام کا ہے جو وسائل کی منصفانہ تقسیم کو روکتا ہے यानि मसला डिस्ट्रीब्यूशन का है प्रोडक्शन का नहीं एग्जैक्टली exactly. देखें जब खुराक के बड़े ज़खायर को कमीनों गिरने से बचाने के लिए समंदर में फेंक दिया जाए तो इसे वसाइल की कमी नहीं कहते इसे तो हिरस और मुनाफा खुरी की इंतहा कहा जाएगा वाकई अच्छा यहीं से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं فرض کریں کہ ایک نظام نے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اب اس نے لوگوں کی جیبوں سے وہ بچا کچا پیسہ بھی نکالوانا ہے اور انہیں اپنا مستقل خریدار بنانا ہے جی تاکہ ان کا پروفٹ بنتا رہے بلکل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر مسلسل ایسی خواہشات پیدا کی جائیں جو کبھی ختم نہ ہو مضمون کا اگلا حصہ اسی بات پر ہے کہ کس طرح انسان کی اخلاقیات اور آزادی کے تصور کو بدل کر رکھ دیا گیا یہ بہت اہم حصہ ہے اس مضمون کا ہاں یہ بیانیہ بنایا گیا کہ مذہب اور روایتی اخلاقیات تو آزادی کے دشمن ہیں یہ انسان کو قید کرتے ہیں اور ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اخلاقی حدود کو توڑ دیا جائے لیکن اخلاقی حدود کو توڑنے کا سیدھا تعلق معیشت سے کیسے جڑتا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا میں بتاتی ہوں یہ اس پوری فکری سلطنت کا سب سے ہوشیار اور گہرا وار ہے جب کسی معاشرے میں یہ سوچ راسخ کر دی جائے کہ اخلاقی حدود ایک قید ہیں تو پھر ہر وہ چیز جو پہلے انسانی وقار حیا تقدس کے دائرے میں آتی تھی وہ بازار میں بکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے فحاشی یا جسمانی نمائش کو جب آزادی کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دراصل اربوں ڈالر کی کاسمیٹکس فیشن اور تفریحی صنعت کھڑی ہوتی ہے اچھا तो अपनी कशिश पर पैसा लगाएगा वो उतना ही आजाद और कामयाब है मोहब्बत रिश्ते और खूबसूरती इन सबको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है मतलब जिसे एक आम इंसान अपनी आजादी समझ रहा है वो धर हकीकत उसी की झिल्लतों और ख्वाहिशात को एक खूबसूरत पैकिंग में बंद करके उसे ही वापस बेचने का तरीका है हाँ वो अपनी ही ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है इंसान समझता है कि वो जंजीरें तोड़ रहा है लेकिन वो खुद एक सारिफ यानी कंज्यूमर ایک خریدار اور بعض اوقات خود ایک پروڈکٹ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اس کی شناخت اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنا سچا یا ایماندار ہے بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے بالکل اور وہ کون سے برانڈز استعمال کرتا ہے اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑے نا تو اس پورے عمل میں میڈیا اور تفریحی صنعت کا کردار محض تفریح فراہم کرنا نہیں ہے, ان کا ایک باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے. جی اشتہارات فلمیں اور ڈرامے یہ وہ فکری اوزار ہیں جو مسلسل خاص طرز زندگی کی تشہیر کرتے ہیں ان کا بنیادی پیغام یہی ہوتا ہے کہ مادی کامیابی اور فوری لذت کے حصول میں ہی زندگی کا اصل مقصد چھپا ہے یعنی اسپرچل سائٹ کو بالکل ہی بھلا دیا جائے زیکلی exactly. جب ایک انسان کی سوچ یہاں تک محدود ہو جائے کہ اسے اگلی کون سی چیز خریدنی ہے تو وہ اس بارے میں غور کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی روحانی پہلو بھی ہو سکتا ہے یا دنیا میں اس سے بھی بڑے کوئی مسائل موجود ہیں بالکل انسان کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں اور یہی وہ چیز ہے جو اس استحصالی نظام کو چلاتی رہتی ہے لیکن رکیے ایک بڑا عجیب سا تصور سامنے آتا ہے اگر نظام اتنا ہی استحصالی ہے اور لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے نا ظاہر ایک فطری رد عمل تو آنا چاہیے کوئی تو مزاحمت ہونی چاہیے مصنف اس بات کا جواب دیتے ہیں اور یہ گفتگو کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے میرے خیال میں نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا تصور کو ہی مسح کر دیا گیا ہے جی پوری طرح سے ٹوسٹ کر دیا گیا ہے اسے خاص طور پر جب بات آتی ہے مزاحمت کی مصنف نے اسلامی تصور جہاد کی مثال دی ہے اس کی اصل روح یعنی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا معاشرتی انصاف قائم کرنا یہاں تک کہ اپنے نفس کی برائیوں سے لڑنا ان سب کو جدید عالمی بیانیے میں یکسر نظر انداز کر دیا گیا بالکل اور الٹا اسے ایک انتہائی خوفناک لیبل دے دیا گیا जदीद मग़रबी और आलमी बयानिए में इस वसी और गहरे अखलाकी तसवुर को महज़ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया है ताकि लोग इस लफ्ज़ से ही डरना शुरू कर दें जी اور یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے اس کے پیچھے ایک واضح میکنزم کام کر رہا ہے جب کوئی عالمی طاقت کسی کمزور ملک کے وسائل پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کا اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ایک فطری عمل ہے ہاں لوگ اپنے گھر کو تو بچائیں گے نا بالکل لیکن اگر اس مزاحمت کو آزادی کی جد جہد یا حق کی آواز مان لیا جائے تو پوری دنیا کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مزاحمت کے اس عمل کو ہی کوئی ایسا نام دے دیا جائے جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہو یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی خطرناک بیماری کا علاج دریافت کر لے تو دوا ساز کمپنیاں جن کا کاروبار اس بیماری سے چلتا ہے وہ پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ علاج دراصل ایک زہر ہے بہت خوب بالکل یہی تمسیل بیٹھتی ہے یہاں وہ اس علاج کی ایسی تشہیر کریں گے کہ جب کوئی مریض اس دوا کو استعمال کرنے کا سوچے بھی تو پورا سے ڈرنے لگے وہ بیماری سے تو بعد میں مرے گا. اسے پہلی تنہا کر دے گا، واقعی، یہ ایک بہت ہی اہم سوال کھڑا کرتا ہے مزاحمت کو دہشت گردی قرار دینے کا بھی یہی مقصد نظر آتا ہے کہ کوئی بھی مظلوم حق مانگنے سے پہلے ہزار بار سوچے کہ کہیں اس پر کوئی عالمی لیبل نہ لگ جائے جی اور اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے جب مزاحمت کو انتہا پسندی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو ظلم کا شکار ہونے والے معاشرے خود ہی اپنے اندر اٹھنے والی ہر باغیانہ آواز کو دبانے لگتے ہیں وہ ایک دائمی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اپنا ہی احتساب شروع کر دیتے ہیں خوف کے مارے بالکل مصنف کا موقف یہی ہے کہ اس مغالطے کا اصل ہدف استعماری قوتوں کے خلاف ہر قسم کی سیاسی یا سماجی تحریک کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مشکوک اور قابل مذمت بنا دینا ہے تاکہ کسی کو سمجھانا ہی نہ پڑے وہ خود ہی ہار مان لیں جی جب الفاظ کے معنی بدل دیے جائیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود بخود مفلوج ہو جاتی ہے پھر ظالم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ درست ہے وہ بس مظلوم کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس کی مزاحمت ایک جرم ہے کہ جسمانی وسائل پر کنٹرول ہو گیا خواہشات کو ماندی بنا دیا گیا اور اگر کوئی اس پر بولے تو اسے انتہائی پسند قرار دے دیا گیا اب اس سب کو دیرپا رکھنے کے لیے ایک آخری اور سب سے اہم قلعہ فتح کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ قلعہ ہے انسان کا ذہن بالکل ذہن پر قبضے کے لیے علم اور ثقافت کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح جدید علمی دنیا میں یہ تاثر قائم کیا گیا کہ حقیقی علم اور سائنس صرف وہی ہے جو مغرب سے آئے ہاں باقی سب تو جیسے فضول ہے جی ہمارے اپنے کتوں کے جو روایتی علوم تھے ان سب کو غیر سائنسی پسماندہ اور دقیانوسی قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا لیکن آ, مجھے یہ سمجھائیں اس کا عملی میکینزم کیا ہے کیا ہماری جماعت اور نصاب واقعی اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اس عمل کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں نو آبادیاتی دور یعنی کلونیل دور کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا جب انگریز یا دیگر یورپی طاقتوں نے مختلف خطوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ مقامی تانیمی نظام کو تباہ کر کے اپنا نصاب نافذ کیا یعنی ذہنی غلامی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا بالکل اس کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل میں تو مقامی ہوں لیکن سوچ اور وفاداری میں آکاؤں جیسی ہو اور دیکھا جائے تو آج بھی یہ فکری استعمار جاری ہے یعنی ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں؟ جی جب یہ باور کرا دیا جائے کہ ترقی کا پیمانہ صرف مغربی زبان بولنا ان جیسا لباس پہننا اور ان کے طے کردہ معیارات پر پورا اترنا ہے تو مقامی تہذیب شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے تو اس سب کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی بنیادوں سے کٹ جاتی ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے تو وہ خوشی خوشی بیرونی نظام کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے بالکل ایسا ہی ہے اور اس تعلیمی نظام کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ تنقیدی سوچ پیدا نہیں کرتا یعنی کویسچن کرنا نہیں سکھاتا جی یہ ایسے افراد تیار کرتا ہے جو موجودہ کورپریٹ ڈھانچے کے لیے بہترین کلرک فرما بردار مینیجر اور خاموش ملازم تو بن سکتے ہیں لیکن وہ کبھی اس نظام کی بنیادی خامیوں پر سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں بنایا ہی اس کام کے لیے گئے ایکزیکٹلی exactly. علم کا مقصد حق کی تلاش کے بجائے صرف روزگار کا حصول اور مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا رہ جاتا ہے جب علم کو معیشت کا غلام بنا دیا جائے تو پھر وہ علم معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا یہ بات تو ہے اور یہاں سے ہم اس جائزے کے سب سے نازک اور ذاتی حصے کی طرف آتے ہیں جب معاشرے کو تہذیبی طور پر کمزور کر دیا جاتا ہے تو نظام کا اگلا ہدف وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو غیر مشروط محبت اور تحفظ ملتا ہے یعنی اس کا خاندان بالکل اس کا خاندان مضمون میں خاندانی نظام کی شکست و رخت اور آبادی کے حوالے سے پیدا کیے گئے مغالتوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے یہ بیانیاں بہت عام ہیں آج کل کہ آبادی کم ہونی چاہیے بچے معاشی بوجھ ہیں اور انسان کی انفرادی ترقی تبھی ممکن ہے جب وہ خاندانی ذمہ داریوں سے آزاد ہو اور اس بیانیے کے اثرات ہم اپنے ارد گرد تیزی سے بکھرتے ہوئے رشتوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں انفرادیت پسندی یعنی انڈیویژلزم کو اس حد تک فروغ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے والدین بہن بھائیوں یا بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کو اپنی ذات پر ایک ظلم سمجھنے لگا ہے حالانکہ خاندان تو ایک سہارا ہوتا ہے جی لیکن میڈیا اور تفریحی صنعت نے کامیابی کی جو تصویر بنائی ہے اس میں ایک تنہا خودغرض اور صرف اپنے کریئر کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہی ہیرو ہے خاندانی نظام کا کمزور ہونا طلاق کی شرح میں اضافے اور بزرگوں کی تنہائی کا باعث تو بن ہی رہا ہے لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا معیشی پہلو بھی ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے جی بالکل جو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس کو اگر میں ایک تمثیل سے واضح کروں تو اگر خاندانی نظام کو ایک مضبوط قلعے سے تشبی دی جائے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے خاندانی نظام ایک انسان کو برائی وقت میں جذباتی اور معاشی تحفظ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے روزگار ہو جائے تو اس کا خاندان اسے بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ سب مل کر اسے سہارا دیتے ہیں بالکل اب جب کوئی عالمی معاشی نظام اس شخص کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدھا اس پر حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ قلعہ یہ خاندان تو تمہاری انفرادی آزادی میں ایک رکاوٹ ہے اور انسان اس بغاوت میں آ جاتا ہے ہاں نا, جب انسان خود اس قلعے کی دیواریں گرا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس بے رحم عالمی مارکیٹ اور معاشی نظام کے آگے بالکل تنہا اور بے بس ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی پناہ نہیں ہوتی یہاں مصنف کے دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسی تنہائی اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر پھر سودی معیشت یعنی اپنا جال پھینکتی ہے چھوکہ اس وقت پوری دنیا کو جکڑے ہوئے جی مصنف نے سودی نظام کو جدید مائشی مغلطوں کی سب سے خطرناک شکل قرار دیا ہے سود وہ میکنزم ہے جو محنت کے بغیر دولت کو نیچلے طبقے سے کھینچ کر اوپر بیٹھے چند سرمایہ داروں تک پہنچاتا ہے یعنی امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے بالکل جب خاندانی کفالت ختم ہو جاتی ہے تو تنہا فرد کو اپنی ہر ضرورت کے لیے بینک سے قرض لینا پڑتا ہے تعلیم کے لیے قرض گھر کے لیے قرض گاڑی کے لیے قرض یہ سودی قرضے انسان کو زندگی بھر کے لیے ایک ایسی معاشی چکی میں پیس دیتے ہیں جسے جس نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور یہی حال ملکوں کا بھی ہوتا ہے, ہے نا? جی بالکل کمزور ترقی پذیر ممالک بھی اسی طرح عالمی مالیاتی اداروں کے قرضوں کے جال میں پھنس کر اپنی سیاسی اور معاشی خود مختاری تک کھو بیٹھتے ہیں تو با, اگر ہم اس تمام گفتگو کو ایک کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ مغالتوں کی ایک ایسی جڑی ہوئی سلطنت ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو سہارا دے رہا ہے معیشت کے ذریعے وسائل پر قبضہ کیا گیا اور سودی نظام سے اسے دوام بخشا گیا پھر آزادی کے نام پر انسان کی اخلاقیت چھین کر اسے منڈی کا خریدار بنا دیا گیا بالکل اور اگر اس دے بولنے کی کوشش کی تو اسے انتہا پسند کا نام دے کر خاموش کر دیا گیا اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے تعلیمی اور ثقافتی استعمال کا سہارا لیا گیا اور آخر میں اسے مکمل طور پر بے بس کرنے کے لیے اس کے خاندانی غلے کو دھا دیا گیا یہ سب کچھ اتنا منظم ہے کہ واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے اسی لیے مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ اس مکمل استحصالی نظام کا توڑ کوئی جزوی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کا متبادل ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے جو اسلامی تصور زندگی فراہم کرتا ہے جہاں انسان صرف ایک معاشی پرزہ نہیں ہے بالکل اسلام انسان کو محض ایک پیداواری مشین یا مارکیٹ کا ایک ہنسہ نہیں سمجھتا اس کی نگاہ میں انسان ایک باوقار اور روحانی مخلوق ہے اسلامی تصور میں معیشت سیاست علم اور معاشرت یہ سب اخلاقی اقدار اور اجتماعی انصاف کے تابے ہیں یعنی اخلاقیات کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا جی وہاں مارکیٹ کی طاقتوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ انسانی رشتوں اور اقدار کو ہی رون ڈالیں جب تک اس بنیادی فرق کو نہیں سمجھا جائے گا مغالطوں کی یہ سلطنت انسان پر مسلط رہے گی واقعی اس سارے علم اور ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک باشعور ذہن دنیا کو اس کے اصل رنگ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو چیزیں ہمیں فطری ارتقا یا ناگزیر حقیقتیں بنا کر پیش کی جا رہی تھیں نا ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصل چہرے اور مقاصد نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی آگاہی اصل میں آزادی کا پہلا قدم ہے بالکل یہ آگاہی اور ان مغالتوں کی پہچان ہی دراصل غلامی کی ان پوشیدہ زنجیروں کو توڑنے کی پہلی سیڑھی ہے اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید روزمرہ کے معمولات کو دیکھنے کا زاویہ بدل دے جب ہماری خواہشات کو منڈی کی ضروریات کے حساب سے ڈھالا جا رہا ہو جب ہمارے غم اور خوشی کا تعین اشتہارات کر رہے ہوں اور جب ہمارا علم بھی صرف کسی اور کی معاشی مشین کو چلانے کے لیے دیا گیا ہو تو اس سارے ہجوم میں اس پوری زندگی میں وہ کون سا فیصلہ ہے جو خالصاً انسان کا اپنا ہے اگلی بار جب کوئی نئی چیز خریدی جائے زندگی میں کسی نئی آزادی کا نعرہ لگایا جائے یا کسی بات پر شدید غصہ آئے تو صرف ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچا جائے کہ کیا یہ واقعی انسان کی اپنی اندرونی آواز ہے یا پھر یہ صرف ان مغالتوں کی سلطنت کی کوئی بازگشت ہے جو ذہنوں میں اتنی گہرائی تک اتر چکی ہے کہ اپنی ہی آواز لگنے لگی ہے